من بسم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمياء ووجد عندها قوما قلنا يا ذل القرنين اما ان تعذبا واما ان فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنه وسنقول له من امرنا يسر ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبر ثم اتبع سببا سکندر ذل کر پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ کی طرف اور پایا انہوں نے کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایک پانی جو مٹی اور پانی میں مکس کیچڑ سی جگہ ہے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں غروب ہو رہا ہے وہاں پر پایا انہوں نے ایک قوم کو اس سے بات چیت ہوئی تو وہ قوم کہنے لگی ایز الکرن اگر آپ ہمیں سزا دیں یا انتخی ہم حسنا کہ یا گویا کہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی والا معاملہ کر دیں قال سکندر نے کہا اما من اماں منظلم بارال شکر جس نے زیادتی کی تو ہم اس کے ساتھ کریں گے ذاتی اور پھر اس کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا تو اللہ ان کو اور سخت عذاب دے گا اور بارات جس نے ایمان لایا اور اچھے کام کیے اس کے لیے بھلائی ہے اور ہم ضرور اس کے لیے اپنے معاملے میں آسانی کریں گے سم اتبا سببا پھر اس نے نیا راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر تو وہاں پایا انہوں نے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے وہاں پر ایک ایسی قوم ہے کہ لم نجا الحمد نہا سترا کہ اس قوم اور سورج کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ بغیر لباس کے وقت احت کا بیمار خبرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اس کو علم دیا ہوا تھا وہ ہمارے علم میں اور احاطے میں تھا سم اتبا سببا پھر اس نے ایک نیا راستہ سفر کا اختیار کیا حتہ ازا بلاغبئی یہ راستہ شمال کی طرف یہاں تک کہ پہنچے وہ دو پہاڑوں کے درمیانی مقام میں اور وہاں پر پایا ایک ایسی قوم کو لا یقا دھو نہ وہ کچھ بھی بات نہیں سمجھتے ہیں بہرحال کوئی ترجمان کا انتظام ہوا بات چیت ہوئی تو کہنے لگے ایز الکرن یہاں یاجوج ماجوج بے آباد ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں فال نہ خرجن کیا ہم آپ کے لیے کچھ پیسے کا انتظام کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار حائل کر دیں کل کے سبب میں بھی بات سکندر ذلکرنین کی ہوئی تھی کہ یہ کون سا سکندر ہے اور کب آیا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ کا پیغمبر ہے اس پر بات ہوئی سکندر ظلم کرنین یہ کرنین اس کا لقب ہے باور نے لکھا ہے کہ کرنین اس لیے ان کو کہتے تھے کہ اس کے زلفیں بہت خوبصورت تھیں تو کرن جو ایک سائڈ میں یوں لٹکی تھیں اس لحاظ سے اس کو یوں مشہور کر دیا گیا کرنین بعد نے لکھا ہے کہ کرنین جو ہے وہ علاقے کو کہتے ہیں گویا کہ مشرق مغرب کا اس نے سفر کیا تو اس کو یہ لقب حاصل ہوا کرنین کا بعد میں لکھا ہے کہ کرنین دو خوبیوں کو کہا جاتا ہے تو اس کو اللہ نے ظاہری علم بھی عطا کیا تھا اور روحانی علم بھی عطا کیا تھا گویا کہ نیک آدمی بھی تھا ہر طرح کے علوم آثریہ علوم ربانی دونوں سے یہ باخبر تھا اس لیے کرنین بعد میں اور بھی بہت ساری بات بہرحال ان کی بات ہوئی ہم نے ان کو سمان سفر دیا وغیرہ یہ سفر کرنے لگ گئے یہاں تک کے پہنچے سورج کے غروب ہونے یعنی مغرب کی سائڈ میں وہاں پر ایسا اندازہ ہوا ان کو کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو آگے یہ جا نہیں سکتے تھے کہ وہ دل پانی چپکر بنا ہوا آگے سفر بندے کے پہنچنا چلنے پھرنے کی جگہ نہیں تھی تو انہوں نے پھر یہ سمجھا ہے کہ سورج ایک ایسے چشمے میں غروب ہو رہا ہے جو کچر پانی میں دل ہے بس انتہائی نظر ایسی تھی جو سمجھ میں اب تک نہیں آیا اتنے وسائل بظاہر ہو گئے یہاں پر ایک قوم کو پایا بات چیت ہوئی ان کو واضح نصیحت کی تبلیغ کی وہ مسلمان نہیں تھے وہ ڈر گئے جب تعارف سنا پھر اس کے ساتھ اتنا لشکر ہے سامان ہے وغیرہ ہوا تابے ہے بادل تابے ہیں ان کی زہری خوبیاں بھی اللہ نے زہری وجاہت بھی ادا کی تھی تو وہ خود ہی کہنے لگے آپ کی مرضی ہے آپ ہمیں سزا دیتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کر لیں یہ انہوں نے ایک اچھا جملہ کہا ہے اپنی ایک قسم کی عاجزی کا اظہار کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم خواہ مخواہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں جو کوئی ذاتی کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ہمارا معاملہ سزا کا ہوتا ہے دنیا میں اور آخرت میں اللہ بھی اس کو سزا دے گا لیکن بہتر بات یہ ہے کہ ایمان لے آئے اور جس نے ایمان لایا ہے اچھے کام کیے ہیں تو ان کے لیے اچھی جگہ دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے ہماری طرف سے بھی اس کے لیے آسانی ہوگی اس کا یہ طریقہ تھا جہاں بھی جاتا تھا علمائے تفصیر لکھتے ہیں کہ یہ دعوت اللہ دیتا تھا پھر لوگ جو نہیں مانتے یا کچھ ہوتا تو ان کو سمجھاتے یا بار دباس ہزار کی صورت بنتی پھر ایک نیا سفر شروع ہوا یہ بالکل پہلے مغرب میں تھا اب مشرق میں سفر پہنچ گیا وہاں پر ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی کہ ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے سورج کے اور ان کے درمیان کوئی حجاب یہ قوم جو ہے ایسے جنگلوں میں آباد تھی اور ننگے قسم کے لوگ تھے تو بہرحال کچھ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے ان کو سمجھایا ہے دوستو یہ تو بہت پرانی بات ہے کیا دنیا کیا اس وقت دنیا کی ترقی ہے کیا نظام ہے اس وقت بھی اس دنیا میں ایسی قوم آباد ہیں کہ جنہیں کوئی پتہ نہیں ہے کھانا کیا ہے اور لباس کا بھی انہیں کچھ پتہ نہیں بس وہ درختوں کو چھیلتے رہتے ہیں کچھ کرتے رہتے ہیں کچھ بناتے ہیں کچھ اس طرح ہی کوئی وہاں لوگ دلچسپی کے طور پر جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ انسان ہیں انہیں کسی اور علاقے کی طرف بندہ لے آئے ان کو آباد کرے انہیں مکان بنا کے دکھائے فلاں فلاں کرے تو ایسا نہیں ہے بس جہاز جاتے ہیں انہوں نے اپنے ایئرپورٹ بنائی ہوئی ہے وہاں پر اترتے ہیں وہ کیمرے لیتے ہیں اور یہ ان جو ننگی مخلوق ہے اس کی تصویریں لیتے ہیں ایک دلچسپی کے طور پر تفریح بنائی ہوئی ہے انسانی خدمت کا جب پتنی ان کو ہم کیوں اتنے زیادہ کمزور نظر آتے ہیں کہ سلائی مشینیں بھی دیتے ہیں پھر کپڑے بھی دیتے ہیں پھر بستر بھی دیتے ہیں مکان بھی بناتے ہیں بڑے میں خیال آتا ہے تو ایسی کنووں کا کیوں نہیں خیال کرتے جن کے پاس نہ مکان نہ لباس نہ انہیں پتہ ہے کہ ہم انسان ہیں لیکن ان کو یہ محفوظ رکھتے ہیں کہ یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے مطلب لباس نہ پہننے لگ جائے لباس پہننے لگ گئے تو پھر وہ ہو جائے گا نا تہذیب کو ان کی ثقافت کو باقی رکھنا ہے یہ سمجھداری کی بات ہے اس دنیا میں اب بھی ایسی ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم انسان ہیں ہم کیا چیز ہیں بس اس طرح درختوں کو چھیلتے ہیں کھاتے ہیں ان کو عجیب صحیح کئی طریقوں سے آگ لگاتے ہیں لباس بھی کسی نے کو بتایا تو وہ درختوں کے تبتے ہی طریقے سے کرتے رہتے ہیں Esto, لوگ جو ہے یہ اس طریقے سے کوئی حائل وغیرہ نہیں تھا انہوں نے پھر انتظام کیا سمجھایا شروع ہوا یہ تیسری طرف جو ہے شمال کا علاقہ پہنچتے پہنچتے یہ سفر ایک ایسی جگہ میں آر کا کہ وہاں پر پہاڑ ہیں درمیان میں وادی ہے اور وہاں پر ایک قوم آباد ہے لا قولا کوئی بات نہیں بہرحال ذہرا یہ بادشاہ تھا اور دنیا کا بادشاہ اس کے پاس ہر طرح کے بندے تھے کچھ درمیانے علاقے کے لوگوں کو پکڑا گیا جو ادھر کی ادھر کی جو بارڈر کی زمینیں ہوتی ہیں مشترک زمانے میں مشترک ہوتی ہیں سکہ بھی مشترک ہوتا ہے کچھ بات چیت سمجھنا سمجھانے کی نوبت آئی تو اس قوم نے بتایا کہ ہمیں ایک بڑی مشکل ہے ادھر سے یاجوج ماجوج جو قوم آتی ہے بس ہمیں پکڑتی ہے کھا جاتی ہے سامان لے جاتی ہے اس سے اگر کوئی ہمارے بچنے کا انتظام ہو جائے کوئی پیسہ ویسا جمع کرنا ہے چندہ جمع کرنا ہے تو وہ بھی ہم کرتے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں ہمارا یہ انتظام یہ <تصفح> جو دو پہاڑوں کے علاقے میں یہ پہنچے ہیں اور وہ وادی تھی وہاں قوم آباد تھی یہ کون سا علاقہ ہے کہاں پر یہ صد سکندری ہے اس پر بہت اختلاف ہے بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ آرمینیا اور آذربائی کے دو پہاڑوں کا سلسلہ جہاں آ کے جڑتا ہے اس وادی کے درمیان میں یہ قوم آباد تھی جس نے شکایت کی سکندر ذوالکرن کے سامنے اور اس نے پھر وہاں دیوار بنائی ہے یہ رہی بات دیوار کی کہ وہ اس خوبی کی دیوار ہو کہ بہت اونچی ہے جو آگے کل کے سبق میں ان شاء اللہ آئے گا اور پڑھی بہرحال کسی حد تک اچھا آدمی تھا لیکن ایک ان کو جو وراثت میں حماقت ملی تھی اپنے اباؤ اجداد سے اس حماقت میں یہ بھی پکا تھا ہارون رشید کے بعد ان کے اولاد سے جو غلطی ہوئی تھی فلسفے یونانی کو جمع کرا کے اپنے علاقوں میں رج کیا تو فلسفے یونانی تو کہانیاں ہوتی ہیں نا ایک نئے نئے فلسفہ منطق ایک منتقل بچہ طالب علم ہو تو ابو کو ابو نے انڈا شنڈا اس کے سامنے رکھا کتابوں میں لطیفہ لکھا ہے تو کہتا ہے ابو جی میں ایسا علم پڑھ کے آیا ہوں کہ یہ انڈا ایک دو ہو جائیں گے دو چار ہو جائیں گے چار آٹھ ہو جائیں گے ابو نکاح کرو ایک انڈا یہ ہے نا تو ایک اس کے ساتھ اور فرض کر لیں تو دو ہو جائیں گے ابو نے کہا بچے وہ سارے چار توں کھا گئے میں کھا لیتا ہوں جو تھی بنایا نا انڈے وہ سارے توں کھا لے یہ فلسفہ جنانی یہ ہے اور ایک آسمانی علم جس کا جس علم کا گویا کے بانی جو بھیجنے والے وہ اللہ پاک ہے پگمبر پر نازل ہوا وہ حدیث کی شکل میں سامنے آیا ان لوگوں کو اس کی اوپر کمات نہیں ہوئی کہ تمام عموم قرآن و حدیث میں موجود ہیں لیکن ان ہارون رشید کے معمولوں کو ان کے بیٹوں کو یہ خیال آیا یونانی فلسفے کا ترجمہ کیا اور, اور لاکھوں روپیہ اس وقت اشرفیاں خرچ کی گئی اس کے اوپر زیر ترجمان بنائے گئے وہ ترجمان ہو گئے وقت محتسم آیا محتسمع. اس نے پھر اس کے اوپر اور اضافہ کیا محتسمع. وہی اپنے, اپنے ابو کا فلسفہ ممون کا تماشا بنایا پھر جب محتسم کا بیٹا واسق آیا تو اس نے بھی یہی کام کیا, ایک کیا, ایک کیا. اور ان ساروں میں ایک مشترکہ ہماقت تھی کہ جو امام احمد بن حنبل کا مسلک تھا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے اس کے اوپر خنا کا فیصلہ نہیں ہوگا امام احمد قبل اور تمام محبسین کا یہی مسلک تھا لیکن وہ کہتے تھا کہ اس کے ساتھ قریب متضلہ ان کے محتسن کے قریب ملے ہوئی تو وہ کہتے کہ مخلوق ہے یہ ختم ہو جائے گا فلا فلا بارک واسف بلام جو پرپوٹا بنتا ہے ہارون رشید کا یہ اس لحاظ سے اسی طرح ہی تھا جیسے اس کے اڈا کا دادا کا مسلک تھا قرآن جو ہے مخلوق سے اچھا بھی تھا مثلا ایک جگہ دعوت تھی دعوت میں سارے لوگ شریک ہوئے تو بادشاہ سلامت کی بھی سواری بما قابلہ پہنچ گئے واسق بلّہ کی تو صاحب کے بندے نے بتایا کہ حضرت آج کی دعوت جو تمام دعوت جن برتنوں میں رکھی گئی ہے وہ تمام برتن چاندی کے ہیں اور اسلام نے ہمارے مذہب نے چاندی کے برتن میں پانی پینا کھانا کھانا منع کیا ہے تو کہتا ہے اچھا منع کیا ہے تمام کھانے گرا دیے تمام برتنوں کو دو دو اور اس کو خزانے کے المال میں جمع کرا دو دوبارہ کھانا بنے گا اور پھر ہم مٹی کے برتنوں میں کھائے گا بہرحال اس طرح کی باتیں بھی ہیں اس واسک بلا نے جو اس لحاظ سے تو اس کی غلطی ہے جو قرآن کو مخلوق کہتا تھا ایک بہت بڑا لشکر تشکیل دیا کو بہت بڑا سرمایہ دیا کھانے پینے کے انتظام کے لحاظ سے وغیرہ لحاظ سے سواری کے لحاظ سے اس میں ترجمے والے مختلف زبانیں جاننے والے وفد میں شامل خلیفہ واسف لہ دو سو ستائیس اور پوری دنیا میں انہوں نے سفر شروع کیا کہ وہ جو سب سکندری ہے وہ کہاں پر ہے دو سال کے مسلسل سفر کے بعد ان کو وہ دیوار ملی اور وہ دیوار انتہائی اونچی تھی عجیب قسم کے اس کے اوپر تالے تھے اور اس دیوار پر چڑھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا انہوں نے پوری وہ رپورٹ حاصل کر کے خلیفہ واسف بلا کو دی انشاءاللہ باقی بات کرتا ہوں